La verdad es کہ ہم اشرات السا پڑھیں گے تاکہ قیامت کا خوف دنوں میں اجاگر ہو اور اس کے لیے تیاری کے لیے انسان کی طبیعت مائل ہو اور وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے قیامت کے آنے سے پہلے انسان پر اپنی مہربانی کے ساتھ ڈرانے کے لیے مقدر کر دیے ان کی پہچان ہو تاکہ آدمی صرف دنیا کی دوڑ میں بغیر دائیں بائیں دیکھے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کیے بغیر نہ زندگی گزار دے تو اس کے بعد جب میں نے اپنے رسالوں کو دیکھا تو بہرحال رسالے تو اس وقت گزر نہ تھے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہاں صحیح بخاری سے اپنے درد کو شروع کرے اور امام بخاری رہی اللہ اور دیگر آئمائے حدیث نے قد میں فطہ میں تقریباً تمام نے کتاب الفطن کے اندر ان اثرات کو قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا یا کتاب الفطن کے ساتھ ان کو جوڑ دیا رعالی کیونکہ فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں اصل الفتنا دی الق دیوار جتنے حضر رہی وہ اللہ پرماتم کے بعض لوگوں نے کہا کہ فتنے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ آزمانا ہے اللہ آزماتا ہے سرکو کے اس آزمائش کے اندر بڑی محنت مشقت تکلیف صبر اور بعض اوقات بڑی پریشانیوں سے اور دکھوں سے نکلنا پڑتا ہے تو اس لیے بعض اوقات دکھ کو پریشانی کو بھی سیکھنا نہیں دیتے تو اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس میں آزمانا اس کا طریقہ ہے اور یہ نہ بدل سکے گا کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اللہ پر اور آفرت پر ایمان لائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے ہوم لا یوفنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا فتنہ میں نہیں ڈالا جائے گا تو فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں جو تکلیف میں بھی ہوتا ہے اور راحت میں بھی ہوتا ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے تو اس لیے کتاب الفطن فتنوں کی جو کتاب امام بخاری نے بنائی اور وہ احادیث اس میں لائے جن میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت سے پہلے آنے والے حالات میں آزمائشوں سے آگاہ کیا تاکہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو اور ان آزمائشوں میں فیل ہو کر اپنے ایمان کو نہ گواہ کر سکے ہم یہ بھی کہا کہ سیکنے کا لفظ پھر ہر مقروف پر بولا جانے لگا حتیٰ کہ جو چیز بھی کفر کی طرف گناہ کی طرف آدمی کو جلیل ہونے کی طرف اللہ کے ہاں اور اس کو فجور اور اور خواہشی کی طرف لے جائے سے فتنا کہا گیا تو بتاب الفطر میں سب سے پہلے امام بخاری میں جو باب باندھا ہے رحیم اللہ اسی میں اشرات التا ہے اسی میں قیامت کی نشانیاں ہیں اشرات قیامت کی نشانیاں تو پہلا باب ہے ما جاء اصی قول اللہ تعالی یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو اللہ کا قول ہے قرآن مجید سے وقت اور ڈر جاؤ اور بچ جاؤ فتنا اس فتنے سے اس آزمائش سے لا کل غل کو خاصہ جو تم میں سے صرف غالبوں کو دامنگین نہ ہوگی بلکہ وہ آزمائشی اور وہ فتنے جو ایسے فکن ہیں کہ کبرا ہے بڑے بڑے فکن ہیں وہ ہر نیک اور سالے شخص کو اور ہر تالے شخص کو گھیر لے تو یہ آیا مبارکہ سورت الفال کی آیت ہے پچیس نمبر تو اللہ پاک نے فرمایا وقت ڈر جاؤ اور بچ جاؤ اور بچاؤ کرو فتنا اس فتنے سے لا لات ظلموا بدن نہ جو تمہیں صرف تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پک گا بلکہ وہ فتنہ اور اس کی تکلیف اور اس کا دکھ وہ سب کو گھیر لے گا نیکوں کو بھی گھیر لے گا اور برے لوگوں کو بھی جن کی وجہ سے یہ فتنہ آیا کیونکہ ہم پر جو تکلیفیں آتی ہیں ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں وہ اور اچھی طرح سے جان لو ان اللہ شدید الفقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا گناہ ہو قیامت کی سب سے بڑی نشانی یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی موت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے قیامت کی دس نشانیاں بیان کی اور سب سے پہلے فرمایا مئو میری مئو کیونکہ ان کی موجودگی ایک ایسی رحمت تھی رحمت اللہ عالمین کی موجودگی جو اس میں قرآن ناول ہو رہا تھا اور وہ قرآن پر عمل کرنا سکھا رہے تھے اس حال میں دنیا اور وہ لوگ جو ان کو مان رہے تھے وہ بہترین حالت تھے اور کفار کے لیے بہترین مواقع تھے جنت کو حاصل کرنے کے اس لیے اب بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ام احمد کو ملنے کے لیے گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے باپ کی لوڈی تھی اور اسلام میں داخل ہو چکی تو امے احمد کو جب ملنے گئے تو وہ رونے لگی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ انہیں رلا رہا ہے مگر امے احمد نے جواب دیا کہ مجھے اصل صدمہ یہ ہے کہ اب قرآن نازل نہیں ہوتا ہر معاملے میں ہماری رہنمائی آسمان سے ہوتی تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا اب فتنوں کے دروازے کھل گئے اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتن کے بارے میں حذیفہ سے سوال کرتے رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر احادیث آتی رہے گی تو آج اس آیت کے بارے میں جو امام بخاری نے فرمایا ہم وہ پڑھیں گے آیت نمبر پچیس سورت اللہ فرمایا وَمَا النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جو حجن اور اس کا بیان ہے اس باب میں اس آیا مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علم و جو کتنوں سے اپنی امت کو جرایا کرتے تھے وہ کیا تھا اس کا جو بیان ہے امام بخاری اسے قلم بند کر رہے تھے اور امام بخاری رہی اللہ اور فخ بلباری یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت افضل ہیں امام بخاری ام امیر المنی سے حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیر بھی ہیں بلا شمار امام بخاری کا شمار بڑے فخا میں ہوتا ہے اور آپ نے جو ابواب بندی کی ہے صحیح بخاری میں اس کو سمجھانے کے لیے بڑے علم اور بڑی بصیرت کی ضرورت ہے بعض اوقات اس کا تعلق درج کردہ حدیث سے بہت گہرا اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کو علما محفقین ہی بیان کر سکتے اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو شرح کی ہے صحیح بخاری کی یہ شرح پہلے علم کے اندر سب باقی شروع سے فوق اپنے مطالب اور مفاہین کے بیان کرنے میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے فن کو مکمل طور پر اجاگر کرنے میں جو خاص طور پر حدیث کے میدان کے لوگوں کا کام ہے تو اس بات پہ ان دونوں چیزوں کو چنا گیا اس میں ایک سپنا یہ بھی ہے جس کی نشاندہی سکنی دفعہ میں کی شیطان صالحین کے پاس وہ ہتھیار لے کر آتا ہے جو اس نے صالحین پر بہت حسما لیے شیتان کی عمر کتنی زیادہ ہے کب سے یہ شروع ہو گیا اور کتنے کتنے لوگوں کو یہ حق کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہوا اس لیے کہ ان کے اپنے اندر کوئی شرارت موجود تھی ورنہ اللہ کی حفاظت ایسی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ خالص رکھے شیطان اس سے کچھ نہیں گزار سکتا تو یہ تجربہ تھا دشمن جو عدم مف بھی اللہ نے کہا تمہارا صحیح دشمن ہے یہ ظالم نیکو کے پاس نیکی کے راستے سے آتا ہے ہمارے بعض بھائیوں یہاں بھی اور بہت سے دنیا میں اور بھی لوگ ہیں یہ غلط فہمی لاحق کرتا ہے کہ یہاں تو امام بخاری رہی اللہ اور ان کی فقاہت اور اب نے حضر کی شرح صحیح بخاری کی یہ تو ہر وقت آئمہ ہی کا راز آلات پہ رہتے ہیں ان کے پاس قرآن اور حدیث کا خالص علم کیوں نہیں یہ اس کو کیوں بیان کرتے عقل کا اندھا کرنا چاہتا ہے شیطان یہی تو وہ لوگ ہے جنہوں نے دین کو سمجھا اور جن کی سمجھ پر تلقی بل قبول میں حاصل ہوا امت کی طرف یہ مجھ ماں آئمہ قرار پائے اور کرن بعد کر محدثین محققین اٹھتے رہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری کو ہر نظر سے دیکھتے رہے تنقید کرنے والوں نے تنقید بھی کی اس کے بعد ہی یہ بات جو ہے علماء کے مابین آخری بات ٹھہری کہ اللہ نے جیسی توفیق اس شخص کو دی ہے اور کسی شخص کو اس درجہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ سنت نبی کو محفوظ کرے تو یہ ان آئمہ کا خاص حصہ ہے اور ابن حجر کی شرح کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں ہاں ہم مقلط نہیں ہم ابن حجر رحمہ اللہ کی اختا جو ہے عقیدت ہے ان کو اختا مانتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ بعض اوقات بعض جگہ پر صحیح بخاری میں بھی بیان کرتے ہوئے عقائد کے اندر اللہ کی صفات کے اندر تھوڑا سا میلان ان کا جو ہے وہ ان کی طرف ہو گیا عشاعرہ کی طرف اگر کہ عشاعرہ کے جو, جو بنیادی وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں ان پر اتنے حجر نہیں اتنے حجر اہل سنت میں سے رحی اللہ مگر انسان غلطی کا پتلا کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو ربیع معصوم تو نہیں علیہ صلاح تو السلام اس لیے ابن حجر کی اختہ پر رسالے مرتب کیے اولا با ہر چھوٹے رسالے بھی ہیں بڑے رسالے بھی ہیں اور ابن باز رحمہ اللہ نے اس پر بہت سبق کی اس کو سنا ہے رسالے کو اور یہ کہا ہے کہ یہ بہت مفید رسالہ ہے کیونکہ ابن حجر کی شرح بخاری ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی شخص صحیح بخاری کا طالب علم ہوتے ہوئے بے پرواہ نہیں رہ سکتا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابن حجر کا کلبے میں نام آ چکا ہے ابن حجر نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ امتی ہیں اور امام ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور یہ ذہن رہنا چاہیے تاکہ علماء کی اندھی تکلیف بے شک میں علماما ہفتہ کیوں نہ ہو وہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے کسی کی تکلیف اندھیر تکلیف جائز نہیں کیونکہ علماء اکثر اگر آدمی اہل نہ ہو اور کسی عالم سے پوچھ کر مسئلہ چلتا ہو تو اسے بھی تکلیف کہتے ہیں اور اسے جائز تکلیف کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں ہر شخص اہل نہیں ہے وہ ایک عالم ربانی سے بھی جس پر اسے اعتماد ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہمیشہ معلومات ہمیں مہیا کرتا اور قرآن و سنت سے رہنمائی دیتا ہے جیسے ہمارے ماشاءاللہ اللہ دوست اور محترم شیخ زبیر علی رحی آئے تھے قرآن و حدیث سے بتانے والے ہمارے علم اور ہمارے گمان میں تو ان سے پوچھ لینا شاید یہ جائز ہے اور ان کا کہہ دینا جائز ہے اس پر عمل کر لینا آمدنی کے لیے جائز ہے اس کے بعد علماء بلکہ بہت سے عرب علماء تکلیف کہتے ہیں اور بعض اختلاف کرتے ہیں بہرحال تو ہم اس بات میں وقت غول خاص خاص اے اہل ایمان ڈر جاؤ اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہ آئے گا جو گزری بلکہ ظالموں کے علاوہ بھی وہ سب کو کھیر دے گا تو امام بخاری کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فطروں سے ذرا کرتے ہیں اب یہ حدیث لائے حد دسنا علی ابن عبد اللہ حد دسنا حد اند نے ابھی مولے کا کالا نے روایت کی گئی ہے اور اسماء سے بھی رضی اللہ تعالی تو دونوں ہماری مائیں ہیں کالا نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا میں اپنے حوز پر ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا انتظ میں یہ رو عال میں انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس کون آتا ہے میری امت میں تاکہ میں اسے حوض کوسٹر کا پانی پلاؤں جس کے بعد پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی یعنی کہ پانی کا مزہ جاتا رہے گا پانی کا مزہ تو جنت میں بہت ہوگا اور طرح طرح کے مشروبات ہوں گے پیاز کی تکلیف کبھی نہ ہوگی اس کے بعد قد بنا سنگھ بنا تو میں یہ دیکھوں گا کہ میری طرف جو لوگ آ رہے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان دیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے اسابی ہیں یہ میرے امتی ہیں تو انہیں میں یہ دیکھوں گا کہ انہیں پکڑا جا رہا ہے اقول میں کہوں گا امتی یہ میرے امتی ہے کہا جائے گا لا تدری تو نہیں جانتا یہ تو کہتے جگہ یہ بھی آتا ہے لا تدری ماں با عدت تو نہیں جانتا تیرے بعد دین کیا احداث نئی نئی باتیں دین بنا کر ان لوگوں نے جاری کر دیجا آپ کسے کہتے ہیں جسے دین کی طرح جاری کر دیا جائے اگر نبی علیہ سلاق والسلام نے ایک بات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہ بتائی ہو کیونکہ دین ہر وہ عمل ہے ہر وہ قول ہے ہر وہ عقیدہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس لیے اختیار کیا جائے یہی دین کی تاریخ کو کہا نہیں تھی ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو صرف اس بنیاد پر اختیار کرنے والا اختیار کرتا ہے اس لیے عقیدہ بناتا ہے اس لیے زبان سے یہ بات نکالتا ہے اس لیے یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے یہ عمل یہ عقیدہ اور یہ بات محبوب ہے پیاری ہے تو وہ عبادت ہے اور وہ دین ہے کیونکہ دین اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے وحد اللہ شریف الف یہ عبادت کی صفت ہے اور ہر وہ عقیدہ اس کا برعکس یہ ہے ہر وہ عقیدہ ہر وہ بات قول اور ہر وہ عمل جو اس لیے ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں جب عبادت کے طور پر کسی چیز کو رائج کرتے امت کے اندر کہ وہ دین کی طرح رائز ہو جائے لوگ اس طرح اسے سمجھنے لگے جیسے دین سمجھتے جیسے سب سمجھتے کہ ہوا نکلنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے یہ ہمارا دین ہے اور وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ ہمارا دین ہے اب کوئی شب اس کے ساتھ یہ شرط لگا دے کہ تین تین دفعہ وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ ہمارا دین نہیں ہے ایک ایک دفعہ وزو کرنا بھی جائز ہے دو دو, دو دفعہ بھی ہے تین تین دفعہ آپشن ہے افضل ہے. اب جو وہ کہے تین دفعہ نہیں کرتا اس کا مزید نہیں ہوتا تو یہ دین اپنی طرف سے اس نے بنایا مگر اگر ایک آدھ شخص کرتا ہے چند لوگوں میں یہ بات رہتی ہے تو یہ خلاف سنت کہلائے گی مگر جب یہ بات پھیل جائے اور لوگ اسے دین کی طرح اہلیت دے دے پھر یہ وکاس کہلائے گی اس لیے وکاس ہر بات کو نہیں کہہ نہ دینا چاہیے تو نبی علیہ طلاح و کہیں گے کہ یہ تو میرے امت ہی ہے ان کو میرے پاس کیوں نہیں آنے دے رہے فرشتے انہیں مار رہے ہوں گے جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے تو فرشتے جواب دیں گے لا تدری تو نہیں جانتا مسع ال کرا یہ الٹے پاؤں پھر گئے گویا کے دین کے اندر احداث کرنا ما سو باغا کا دوسری روایت میں آیا یہاں آیا مسع کرا الٹے پاؤں پھر گئے دین کے اندر دین بنانا اور پھر یہ جانتا وہ شخص کے دین وہ بنا رہا ہے تو وہ شخص کرا الٹے پاؤں پھرنے والا مرتا ہے جیسے کہ ابن تحریر علی اللہ کا فلو میں نے کئی دفعہ نقل کیا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے پھتاوا میں پڑا کہ اگر ایک عالم سلطان کا فیصلہ سلطان کہتے ہیں مسلمان بادشاہ کو مسلمان بادشاہ کا فیصلہ جاننے کے بعد اپنے علم کی گواہی سے کہ یہ فیصلہ قرآن سنت کے خلاف اس عالم کے پاس دلائل موجود اسے معلوم ہے وہ کہتا ہے بے شک ہمیں تو پتہ نہ چلے وہ کہہ دے گا کہ پہلے جو احادیث میں دئی سمجھتا تھا صحیح ہو گئی میرے نزدیک پہلے میرا استدلال غلط تھا اب مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے اس آئٹ کو پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا ہمیں تو راضی کر لے گا ہم تو ان کا احترام ہی کریں گے کیونکہ الخب و الگ ظاہر ہم ظاہر کے مقلف ہے اتنا ہے آئیں ربادی ابن سہنیا رہی مول کہ ان دلہ کا نا یہ مرتد اللہ کے نزدیک یہ مسلم نہیں اس لیے کہ اس کے پاس گواہی اب کی اس نے گواہی کو بادشاہ کی قربت یا کسی خوف یا کسی فائدے کے پیش نظر یا انتقام یا لالچ کی وجہ سے چھپا لیا اور اس کو دین کہا جو دین نہیں تھا کہا یہ فیصلہ درست ہے عالم گوا ہوتا ہے دین کے لیے اس نے غلط دوائی دی تو یہ دوائی کی سزا تو فرمایا مچاؤ اللہ الل یہ الٹے پاؤں پھر گئے کہ ابن ابی مولکا ابن ابی مولکا جو راوی ہیں تابعی ہیں انہوں نے یہ حدیث سنانے کے بعد کہا اللہ اے اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نعوذ عَلَى اَو دُخْتَنَا। دُخْتَنَا। اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں دین سے دین میں الٹے پاؤں پھر جائیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پناہ پکڑتے ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے آزمائش مانگی بھی جاتی کیونکہ صحاب رضوان اللہ علی مجمعین آزمائش کے ڈرتے اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے حدیث آ رہی کہ آپ مدیلے کی ایک گھاٹی پر سوار ہوئے جن چڑھ گئے ایک بلندی پر ٹیلے پر مختلف تیلے تھے پہاڑی علاقہ تھا اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اصحاب کو کہا رضوان اللہ علیہ میں تمہارے گھروں کے درمیان سپنوں کو یوں گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گئے اور بارش کی بوڈیں برفتی گئی تو صحابہ اضوان اللہ علی مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے اسی لیے سخت رنجیدہ ہوئی انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ڈھال تھے ان کے لیے اللہ کا رسول ان کے اندر موجود تھا اب بہت بڑی آزمائش اس پر ڈال دی گئی کہ ان کی ساری ذمہ داری اب بعد میں امت پر ہے پر ہے دل خصوص جنہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں سرخرو ہونا انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے ان میں سے کرے ان طالب ان مقبولوں سے کرے جو علماء ربانی گیر کی قیادت میں اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے رات میں شیخ المانی رحمہ اللہ کی ایک کیس سن رہا تھا تو کسی شخص نے کہا ہمارے عالم ہمارے محدد بہت کچھ تعریف کرنے کے بعد ان کا تعارف کروایا تو شیخ البانی نے جب تقریر شروع کی تو کہا کہ میں اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے, میرے, اس نے اپنے بھائی کے اوپر اپنا نام بھی لے لیا میرا کہنا بھی شیخی سمجھی کہا اس نے اپنے بھائی کے اوپر اور شیخ خلبانی بورے ہے اس وقت آواز کانپ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے اوپر اتنا حسن ذہن کیا جو سیکھنے کے لیے آیا ہے اور سکھانے کے لیے آیا ہے یہ ہمارے علماء کا انداز ہے حد دسانا بن سب اسماعیل چلو میں سمجھ نہیں پڑھتا اس لیے کہ بہت لوگوں کو اس سے غرض نہیں کالا عبد اللہ عبد اللہ نے کہا پر تم سے پہلے جانے والا ہوں. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائے گے اور حکم دیا گیا داروگا کو لا میری طرف کچھ مرد لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب میں آگے ہو جاؤں گا ان کو وصول کرنے کے لیے پیارے نبی رحمت اللہ امین بڑھیں گے اس لیے کہ انہیں پانی پلائیں سیراب کریں اس نعمت مت اس سے جو کوثر اور جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بھیجی تو ان کو روک دیا جائے گا سے دور کر دیا جائے گا میں کہوں گا اے ربی اے میرے ربدی جو جلال بلیک رام اصحابی یہ تو میرے میرے ساتھی ہے وہ کہے گا مالک الملک اللہ شریف لا تدری ما کہدری محدس تو نہیں جانتا لا نہیں تدری تو جانتا ما جو ما ماسولہ جو احدس انہوں نے نکالا احدے کیا نکالنا جو انہوں نے نکالا نئی چیزیں نکالنا سو، جمع کا ہے غائب کا سیدھا جو انہوں نے نکالا کا تیرے بعد تو جب ہمارے پاس اللہ نے موت دی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے تیسے دین میں کئی چیزیں دین بنا کر چلا دی کئی جھوٹے سکے جاری کیے اس کے بعد روایت لائے ہے امام بخاری سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے سال مفاد رضی اللہ تعالیٰ محنی. میرے نبی علیہ السلام اسلام کو سنا کہتے ہوئے یقول فرما رہے تھے انا آنا فرق حکم الؤث ماں شہری بلند میں ہاؤس پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور جو بھی اس پر آئے گا وہ اس سے پیئے گا ومن مان شہری ببل لگ بھگ ماں آبادہ جس نے اس سے ایک لفع پی لیا پیاس کی تکلیف کبھی محسوس نہ کرے گا ابت لو ابت کبھی بھی وہ زندگی ختم نہ ہونے والی ہوگی اقوام آرف ہوں میرے پر کچھ قوم اقوام کچھ لوگ وارد ہوں گے آئیں گے حوض پر وہ آرف میں انہیں پہچان رہا ہوں گا کہ یہ کون ہے میرے متی ہے اور یا وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے تم میں یہ حال میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جانے والی چیز حائل ہو جائے گی فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور انہیں مجھ تک نہ پہنچنے دیں گے ابو ہازم کہتے ہیں کہ نومان بن ثابت جو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیہات کا ساہن ساہن سا سا تم نے اسی طرح رادی کو پوچھا میں نے کہا اسی طرح سنا و انا على ابی میں نے ابھی سعید قبری رضی اللہ تعالیٰ سے میں گواہی دیتا ہوں تو میں نے بھی سنا تھا یہ جی اسی لیے وہ ایک بات اور زیادہ اس میں بیان کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کون ابو سعید کدری رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت کو بیان کرتے اور کہتے ان منی نبی علیہ اسلام فرمائیں گے یہ تو مجھ میں سے ہے کہا جائے گا لا تدری تو نہیں جانتا ماں بدلو با انہوں نے تیرے بعد کیا تبدیلیاں کر دی دین مسین میں دین اسلام میں تو فکول ہو فٹکار ہو اس کے لیے جس نے میرے بات بدل دیا اللہ کے اسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فتنے سے نکلنے کے لیے نازل فرمایا تھا اس میں ابن حجر ایک بہت پیارا نقصان آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام بخاری رحیم اللہ سب سے پہلے حدیث کو لائے ہیں اور اوپر اس آیت کو لائے ہیں کہ اس فتنے سے ڈڑو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں گھیرے گا بلکہ سب کو عام ہو جائے گا تو اس سے امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی کتنے امت میں برپا ہوں گے وہ گجاعت کی وجہ سے ہوگی دین اسلام پر بہتان کی وجہ سے ہوگی اگر دین اسلام کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ کافی ہے کہ سب لوگوں کو جو اس کے ذریعے بچنا چاہیں اللہ کے حکم سے بچنے کا ذریعہ مہیا کر دیں یہ کشتی ہے دودھ مگر یہ جھوٹے قضاب جو فرمایا کہ تیس کستاب ہوں گے قیامت سے پہلے ان میں سے ہر ایک لفظ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو جو اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ دین اسلام پر موتان لگائے گا اور جو نبی نہیں کہے گا وہ نبی کہے بغیر دین بھرے گا اور لوگوں میں جاری کرے گا جو نیتن ایسا کرے گا یقیناً یہ جرم عظیم جرم ہے اچھا خلمانی رحیم اللہ جب باب تقسیم میں کسی پر کافر کا حکم لگانے میں انتہائی رہیم و قریب ہے اور بہت ہی محتاط ہوئے یہاں تک کہ دیہی غلطی کا شکار بھی ہوئے بعض اوقات انسان نرمی میں غلطی کرتا ہے اور بعض اوقات سختی میں غلطی کرتا ہے اہم علم سے خطا کا سردد ہونا اس کا امکان موجود ہے اور اس میں ہمارے لیے فتنہ ہے امتحان ہے امتحان کس بات کا ہے کہ ہم ایک عالم کی وجہ سے ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں یا دلائل کی وجہ سے جو اس کے پاس ہم ان دونوں باتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ دلائل کس کے پاس ایک عالم ربانی کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کی بات کو جھٹک دیں گے اس کی بات کو دیوار کے ساتھ دے ماریں گے جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق نظر نہیں آئے گی اس میں عالم کی کوئی بے نہیں ابو حلیفہ نے خود کہا کون بھی خبر رسول اللہ اللہ کے رسول کے قول کی خبر پر میرے قول کو چھینک دینا چھوڑ دینا اور ایک جگہ یہ الفاظ ہے کہ دیوار کے ساتھ بے مارنا جب صحیح حدیث آ جائے جب اس کا صحیح مقوم مرتب ہو جائے کسی عالم سے غلطی ہو چکی ہو ان کے لیے آزار ان کے لیے عذر تلاش کرنا ان کے لیے کئی آزار ہیں بلکہ اس میں تعمیر رحیم اللہ نے ایک کتاب لکھ لی ہے اس پر رف الملام آج اس آئن بڑے بڑے جو آئمہ ہوئے جو جن کے نام ہیں جن پر امرجمع ہے ان سے ملامت کس طرح سے دور کی جا سکتی کیا کیا عذر ہو سکتے تو میں یہ ارد کر رہا تھا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا جم یہ ہے یہ الٹے پاؤں چلنا ہے اور ابن حضر رحیم اللہ کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہوا کہ کیا یہ لوگ مرتب ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام وسلام میں اس وقت انہیں فارغ نہیں پھیلایا اس کا اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا اس کے بعد ان کی جگہ مقصرہ نہ تھی ان کی دگا تو ایسی تھی کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی جیسا کہ علماء نے قانون اور اصول بنایا کہ الامور الفسیا میں وہ معاملے جو خفی رہ سکتے ہیں جن میں تحقیق کی اور علم کی ضرورت ہے اس میں اگر غلطی ہو جائے عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو جب تک حجت تمام نہ ہو کسی نیک دل نیک سیرت اور نیک عمل انسان پر اس وقت تک اس پر کافی کا حکم نہیں دے وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے براس کچھ غفلت کے ساتھ اختیار کی اس وقت تو سزا بھی ملے گی کہ ایک آدمی نے پوری تحقیق نہیں کی جبکہ اس کے کام میں یہ آواز پڑتی رہی کہ یہ براس ہے اس نے دھیان سے نہیں سوچا حالانکہ اس کی نیت اور اصول یہ تھا کہ اگر اس پر یہ دلا ظاہر ہو جائے تو وہ چھوڑ دے گا مگر اس نے کما حقوق کوشش نہیں کی اس کی اسے سزا چھیڑنی پڑے گی ورنہ وہ ددا عقیدہ تھا اور چھوڑ بھی دیا کرتا تھا سست تھا دن کے بارے تو کہا چاہے یہ وہ لوگ جو گناہگار تھے اور انہیں سزا ملنے کے بعد جب اللہ پاک کر دے گا تو پھر اللہ کے نبی کی شفاف ہوگی پھر یہ شفاف قبول ہوگی پھر یہ بھی جنت سے چلے جائیں گے یا یہ مرتب ہے یہ دونوں قسم کی تفسیر جو ہے وہ علامات سے ملتی ہے حقیقت یہ کہ دونوں قسمیں مراد ہو سکتی ایک دین میں وہ دین بنانا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کے مسلمان رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ایک وہ بات ہے کہ جس میں غلطی ہو جانے کا امکان علمی طور پر تحقیقی طور پر موجود ہے اس واسطے ایک عالم کو اس میں جو ہے وہ ازر دیا جاتا ہے لہذا یہ دونوں قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر مثلا اللہ با, باری کی صفات جو ہے اس میں بہت علماء سے غلطی سردر ہوئی اللہ کے دیدار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں چہرے کے بارے میں اور ان علماء کو جب ان کی زندگی نے زندگی ہو فال انسان کی زندگی ہو دین کی خدمت سے رقم ہو تو ان پر حکم نہیں لگایا گیا بگہاتی کا اس لیے کہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ یا تو یہ دلیل کو سمجھ نہیں سکے یا انہوں نے جن لوگوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کیا یا ان کی زندگی نے ساتھ نہ دیا کہ یہ اس کو بیان کر سکے سمجھنے کے بعد ان کے لیے اچھا غرب کیا جاتا ہے اور جن کے معاملات یہ کہ فارے کے ساتھ ساتھ بداعت بعض اوقات ایسی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بداعت کی وکالت تک پہنچ گئے تو ان کے لیے بھی اگر ان کے ہاں بیٹی اور اہل سنت کا راستہ غالبات یہی سوچا جاتا ہے کہ ان سے غفلت ہوئی یہ جی اس قدر نہیں کہ ان پر حکم لگا دیا جائے ایک براثت وہ ہے کہ جو برت صوفیاء کی براس نئے نئے مفاہین نکالے گئے اور ان کو دین کہا گیا یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وفی ان خوشی کو آفلا کہ تمہاری جانوں میں اللہ کہتا بڑی نشانیاں میرے اللہ وحد ہونے کی کیا تم دیکھتے نہیں تو کفیا نے کہا کہ تمہارے اندر رب موجود ہے تم دیکھتے نہیں تم اور اللہ جدا نہیں ہو لا موجود الا اللہ یہ جراخ دین کے نام پر اللہ کی آیت کے سلوگن کے ساتھ چلائی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہ اللہ نہ مخلوق عید اللہ نہ غیر اللہ ایسی دیہات شرک و کفر ہے اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں یہ الگ رہا ان پہ پاؤں اور اس کے بعد اس آئ پر بات کی انہوں نے بد تک وہ فتمت اللہ کسی بد مل لدینہ زالام الدین کو مخاطا کہ اس سکے سے جڑو کہ تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں سب کو گھیل لے گا جیسے اس دن بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی علیہ سلاط و سلام ہوئے آئے اور یہاں پر ایک روایت میں یہ ہے کہ سوئے ہوئے اٹھے اور نبی علیہ سلاط اسلم سخت پریشان تھے اور آپ نے کہا کہ یار جو ماجود کی دیوار میں اس قدر فوراخ کر دیا گیا اور اپنے انگوٹھے اور پاس کی انگلی کے ساتھ نبے یا سو کا نشان بنایا اور کہا کہ بس شرقری بیا عرب کے لیے اور وہ لوگ جو ہے اس کی ہوش کرے اور پھر انہیں سلما نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم حالات کر دیے جائیں وکیل اور فالح اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے فرمایا ہاں اس وقت ایزا کا سگل خبر جب حفاظت زیادہ ہو جائے کثیر ہو جائے تو آج کے خباقت کی کوئی کمی ہے دنیا میں کہیں بھی اسلام کی حکومت قائم ہے اور خاص کر حکومت کا فتنہ عمارت کا فتنہ حاکمیت کا فتنہ اس وقت سب سے بڑا فکنا کیونکہ ہر زمانے کے فتن جو ہے وہ مختلف ہوا کرتے ہیں اپنی شکلوں کے اعتبار سے کیونکہ شیطان نے کئی جال رکھے ہیں ہمیں ایمان کو پھنسانے کے لیے جب مانی زکات اٹھے تھے زکات کا انکار کرنے کے بعد ابو بکر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ کو عمر تک نہ پہچان سکے تھے کہ یہ مرتب ہو گئی جبکہ عمر سے بڑا عالم ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ وہ ان سے بڑے عالم تھے عمر ان کے بعد سب سے بڑے عالم تھے افساح تھے اسلحہ تھے صحابی رسول تھے اتنا اتنا بڑا اور خوفناک تھا ایسی عجیب شکل اختیار کر کے اٹھا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی فراست میں اور ان کی فقاحت میں اور ان کے ایمان کے چوٹی پر ہونے نے اللہ نے دریا بنا پوری امت کو ایک بہت, بہت بڑے عظیم حادثے سے, سے بچا لی اور اب کر نے ان کو پرستب کرار دی اور کہا جو اس طرح اسلام کے نظام کو دھانے کے لیے بدماش بن کر حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ حکومت کا ایک خطون زکوۃ گرا دیا جائے یہ لوگ اپنے عمل کی بنیاد پر کہ یہ عمل ایمان کی ضد ہے یہ عمل لا الہ الا اللہ کا اوت ہے فرمایا جو کوئی فرق رہا کو بہ نہ سلا زکات نہ لفظ ان کے بخاری صحیح میں مسلم میں کہ جو کوئی فرض کرے گا نماز کی فرضیت میں نماز کے قیام کی فرضیت میں اور زکات اور زکات کی وصولی اور زکوٰ کے قیام کی فرضیت میں میں اس سے لڑوں گا یہاں تک کہ ڈھیر کا ایک بچہ بھی اگر زکات میں واجب بنتا کہ لے کر چھوڑوں گا تو عمر کا سینہ کھل گیا اور دونوں بھائی اور دونوں گروج عمر کے ساتھ لوگ پھر رضی اللہ تعالیٰ نے سب متفق ہو گئے معلوم ہوا کہ نماز میں کوئی اختلاف نہیں نماز کا مطلب پہلے سے واضح آج بھی میں نے ریاض میں یہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھا یہ لکھا ہوا ابن بعض کا فتوا کہ جو کوئی شخص صبح کی نماز کے لیے گڑی پر الارم لگاتا ہے اور الارم لگاتا ہے جان بوجھ کر صبح طلوع ہونے کے بعد کا سورج شروع ہو رہا پانچ بجے یہ ساڑھے پانچ کا الارم لگاتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے یہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور دوسری طرف فتنے اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے فتنے کہ یہی عالم کو فتنہ زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حاکم اگر یہود ہوں تو نسارہ کے قوانین بھی نافذ کر دے اور یہ کہے کہ میں انہیں اللہ کا قانون نہیں سمجھتا تو وہ جرم کرنے والا ہے کافی یہ فتنے مگر اس کے ساتھ وہ فرماتے کہ اس عالم کے کتاب کو اگر یہ اپنی بات سے باز نہ آئے تو کافی یہ فکن ہے اس سے کسی کا پھکل جانا اس پر پکڑ کر کے اس عالم ربانی کی پوری زندگی کو ضائع کرنا ایسی احسان فراموشی اور بے بےرحلی پہلے سنت میں نہیں بلکہ اس کی بات کو غلط کہا جائے وہ اتنے بات کیوں نہ ہو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک شخص طور پر غلطی کرتا ہے جم کرتا ہے فخر کرتا ہے کہ الارم لگاتا ہے صبح کا ساڑھے پانچ پانچ بجے شروع ہے وہ تو کافی ہے جبکہ اس نے امت کا اختلاف دیا اور وہ شخص جو پورے ملک پر قانون کفر نافذ کرتا ہے اور گویا کے قانون کا مطلب کیا ہے کیا ہم جب اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں اللہ نے داود علیہ صلاح کے اسلام یہ نہیں کہا یا دعود اے ادا نا یا النا کا خلیفہ تن ارد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا کس لیے دل ہق حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ ادل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ماں بہن فیصلے کا تو فیصلے کرنا تو نبیوں کا منصب ہوا اگر یہ عبادت نہیں تو عبادت کس چیز کا نام جو اللہ کے قانون کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ جس کے قانون کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اس کی عبادت کرنے والا ہے اگر اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں یہ زمین پر بنایا ہوا قانون وہ اسی کا عابد ہے اور اسی کی عبادت پر اپنی رعایا کو مجبور کرتا ہے اگر کہ رعایا کو مجبور ہو کر اس پر چلتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والی نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ خوشی سے کرے ہر درجہ اس سے نفرت کرنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا اب یہ حاطم جو ہے اس کے بعد اور کفر کیا ہوگا جس نے اللہ کے میزان کو پیوان حکومت سے توڑ دیا اور شیطان کا میزان وہاں پر لٹکا دیا اپنا بنایا ہوا قانون کسی کا بنایا ہوا قانون مخلوق کا بنایا ہوا قانون حتیہ کہ ابن کثیر فرماتے رضی اللہ سے یہ قول بھی پیش کیا گیا کہ ابن کثیر فرماتے کہ آپ کوئی شرائع منسوخہ سے فیصلہ کریں دورات سے اور انجین سے تو ابن کثیر کہتے ہیں کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے حالانکہ ان میں اللہ تبارک و مطالعہ کی بہت سی باتیں باقی ہیں یہ کافر ہوگا کیونکہ اب جو شریعت فیصلے کے لیے موجود معفول اور معمول اور مقبول ان بندہ ہے وہ شریعت اسلامیہ جب یہ کافر ہوگا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ چنگیز سے بنائے ہوئے قانون سے جیسے پاکستان کا بنایا ہوا آئین ہے یہ بھی چنگیز کا قانون یہ بھی سیراؤن کا قانون یہ وقت سے فراہم ہے اور اپنے قانون کے ساتھ انا ربکم العلہ کا نعرہ اپنے عمل سے لگاتے ہیں صرف وہ سے نہیں تو یہ جس قانون سے فیصلہ کرے گا فرمایا یہ یافتہ سے فیصلہ کرنے والا کافی کیوں نہ ہوگا یہ اتنے کثیر کا فتوا میں مفتی نہیں میں تو تارے علم میں تو نقل کر رہا ہوں جب اتنے باعث کو نقل کیا گیا تو انہوں نے کہا شاید وہ اس کو کہتے ہو جو کہ اسے اللہ کا قانون کہے تو پھر انہوں نے دوسری عبارت ابن کثیر کی پیش کی کہ جو بھی کسی مخلوق کی بنائی شریعت کے ساتھ فیصلہ کرتا وہ ساتھیں تو تب وہ خاموش ہوئے اور کہا کہ شاید اس میں کثیر سے بھی غلطی ہو سکتی اب نہ جانے وہ بیماری کی پریشانی میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ عالم کے ثواب ہم عالم پر بدزنی کیوں کریں وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے بہت زبردست قسم کی زہریلی دوائیاں کینسر میں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان کے ذہن پر بھی ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ اس کے ہوش آواز قائم نہ ہوں میں چاہے کس حال میں انہوں نے کیا کہا یہ انٹرویو ہے ان کی جو باقاعدہ کتابیں ہیں ان میں یہ قانون پوری طرح سے موجود ہے ابن اسامین اس کے بعد ابن باز محمد بن ابراہیم اس کے اوپر چلے گئی محمد بن عبد الوہاق اس کے اوپر چلے گئی ابن کثیر ابن القیم ابن تعمیر امام بخاری اسماعیل بن اصحاف ابو بکر کی دیگر نہابا سب کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی مرجع بدل گئے کوئی حاکم جب مرجع بدل دے مرجع کسے کہتے کسوتی کو جس پر تولا جاتا ہے تراضو اللہ کی شریعت کی بجائے کسی اور شریعت کو بنا دے تو یہ حاکم شریعت یہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے صالدین فوجان سب کے اصول اور پتاویں ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں تو یہ وہ فتنے ہیں آج سب سے بڑا فتنہ حاکمیت کا فتنہ اور آج افسوس ہے کہ اسے دین کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی حاصل کر دے سب کچھ کا کلیمہ بول یہ کلمہ اس طرح سے قائم رہنا یہ اہم سنت کا اصول نہیں جب کلمے کے ساتھ مزاب تن ایمان کلمے کی ضد اعمال یا اقوال یا عقید آ جائے صرف کلمہ قائم نہیں رہتا ایک صرف کلمہ بھی پڑھتا ہے اللہ کے رسول کو گالی بھی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین بھی کرتا ہے اس کا کلمہ باطل ایک کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی شریعت کو جھٹکتا ہے اور غور اللہ کی شریعت سے فیصلے کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا ہے جو اس کے مطابق فیصلے نہ کروائے اسے سزا دیتا ہے یہ کہ اللہ کے دین کی توحید نہیں ہے مگر افسوس ہے کہ علما دستخط کروا رہے ہیں کہ نسواں ایکٹ کو بدلوائیں گے اسمبلی سے کس اسمبلی سے بدلواؤ گے جس اسمبلی میں اکثریت کا راج ہے وہاں تو اللہ کا راج ہی نہیں ہے وہ تو اکثریت کو قبول کرتے اور اکثریت کے بنائے ہوئے دیش تک قوانین کفر کے آج اس ملک میں صرف اس لیے قانون کے درجے تک پہنچ कि کہ اکثریت نے اسے پاس کر دیے بلکہ حال تو یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت جو نبی داؤد کو اللہ نے حکم دیا اللہ تو को کا پھر محمد سلیم کو حکم دیا فہ کم بینحم ان کے درمیان فیصلہ کر اور فحکم بینناس لوگوں کے درمیان فیصلہ کر یہ نبیوں والا منصب آج بھگوان داس دیا حقیقت یہ قانون بھی قافر ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی قافر ہے یہ بالکل اچھا کام ہوا کہ اس قانون منحوس کے لیے لانتی کے لیے بھگوان داس ہی مناسب ہے کوئی مسلمان نام والا بھی نہ ہو تاکہ اہل اسلام کو غلطی خوردہ ہونے کی کوئی بھی کسی قسم کی گنجائش نہ ملے اس کے لیے بھگوان داس مناسب تو یہ فتن ہے یہ فکن ہے جو علماء کو اور عوام کو سب کو گھیر رہے ہیں یہ شن کتنے ہیں یہ سب شکن د کے ناطے آتے اگر کوئی صاف کہہ دے کہ یہ حکام بھی صاف کہہ دے کہ ہم کفر کے قانون تم پر چلا رہے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے اور ہم اسلام میں نہیں ہیں ہم کفر کر چکے ہیں تو پھر کتنا فائدہ ہو لوگوں کے اندر تنویز تو ختم ہو جائے لوگ دھوکے میں تو نہ رہے لوگ حقیقت میں پھر اللہ تبارک مطالعہ کی عبادت کے لیے زور کریں خوبت پکڑے اور اگر کوئی اصلاح شروع کرتا ہے تو کہاں سے اڑیانی اور معاشی سے اصلاح شروع کر ہے ہم کا طریقہ کار نہیں استعمال کرتے سب سے بڑا کام اس ملک میں یہ ہے کہ اللہ رب القی کی بریائی قائم ہو اللہ اکبر کہے قانون اور معاشرہ معاشرے کے اصول و دستور ہماری عملی زندگی ہمارے معاشی تمام کے تمام طریقے اور ہمارے تمام کے تمام اقتصادی اصول و ضوابط ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا نظام تعلیم ہماری سلح ہماری جنگ دوسرے ملکوں سے اپنے ماں ہر چیز میں اور ہماری تاج گرات اور ہماری عدالتیں یہ اپنے عمل سے بیان کرے کہ یہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کی نکلتی تب اللہ اکبر کہنے کا حق ادا ہوتا ہے منہ سے اللہ اکبر کہے اور عمل سے قاری کو بلا کر قرآن پڑھایا جائے اور انتہائی صفت کے ساتھ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے کے بعد اسمبلی کا آغاز ہو اور بحث شروع ہو جائے کہ یہ قانون کے بارے میں ووٹ کتنے ہیں اگر ووٹ دو بغیر تین اکثریت ہو جائے تو قانون پاس ہو جائے ہر قسم کا قانون اور ہر شخص کو مسلم تسلیم کیا جائے جو آئین کے اندر آئین کی تاریخ کے مطابق مسلم ہے ہاں وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز صرف کرے ہی نہیں بلکہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے تقریریں کرے کتابیں لکھے ٹی وی پر آ کے لوگوں کا ایمان برباد کرے افسوس افسوس کہ یہ فتن جو ہے یہ سب سے بڑے فطن ہے اور ان کے بارے میں سب لوگ بے پرواہ ہیں ہاں رفل جیانگر نہ, نہ کرے آمین نہ کرے دل جہر اور پورا فاتحہ خلق پھلتے امام کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی مسئلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اور اگر اس آئین کا حل اٹھائے وفاداری کا تو تب مسئلے پر کھڑا ہو سکتا ہے کیا یہ اس سے بڑھ کر جرم نہیں کیا اعظم تارک نے یہ واضح نہیں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس پر رحمت کرے کہ ہمارے دمان میں اس کا انجام اچھا ہے کہ یہ بات بہت اچھی کی اور ہم گمان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جو گمراہیت تھی انشاءاللہ شاء اللہ وہ صرف تک نہ پہنچی ہوگی کہ آج طارق نے نہ اٹھاتے وہ پہلا شخص ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے کہا کہ میں اس آئین کا وفادار رہوں گا اور اس آئین کی عظمت یا عزت سے بحال رکھوں گا جو بھی اس کے لفظ ہے جب تک کہ قرآن و سنت ہاں اس کا وفادار رہوں گا جب تک کہ قرآن و سنت کی شرط موجود ہو یعنی جب قرآن و سنت بھی میرے وفائی بنے گی میں اس آئین کا وفادار نہ ہوں گا میں اس کا احترام کروں گا جب قرآن و سنت مجھے اجازت دے گا تب میں اس کا وفادار اور اس کا احترام کرنے والا ہوں گا اگر یہ بات غلط ہے اس آئین کا اس طرح حلف اٹھانے کا بھی کوئی تُک نہیں بنتا مگر اللہ نے اس کے ذریعے سے حق کو واضح کر دی اور جتنے جو بیٹھے ہوئے تھے کم از کم رو, انہیں شرم کرنا چاہیے کہ آئین کے داروں نے کہا اسپیکر نے کہا کہ حضور نہیں حضور قانون کے الفاظ نہیں بدلے جاتے اور سول ہے کہ جس وکیل سے پوچھ لو قانون کا ایک قوما اور ایک فل اسٹاپ نہیں بدلا جاتا اس نے کہا کہ وہی آپ کو حلف اٹھانا پڑے گا کہ سب اٹھایا کرتے اس نے کہا یہ ہلف میں نہیں اٹھاؤں گا یہ ہر کو ہے بغیر شرط کے وفاداری صرف ایک کی ہوتی ہے جس کا نام ہے اللہ رب العزت اور کسی کی وفاداری بغیر شرط کے یہ شرط و کفر ہے کلم کلم تو اس نے وعدے کر دیا کہ یہ آئین کہل شرط کے بغیر کھانے والے اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں تو یہ میں نے ایک مثال دی ورنہ آمین بلند آباد سے کہنا سنت ہے اور اس کا عجر اتنا ہے کہ فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل اس کو پچھلے گناہ معاف ہو گئے ماض اللہ کسی طرح بھی اس حکم کی کوئی تحقیر مراد نہیں سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہی زیادہ راجح اگرچہ شیخ خلوانی حدیث کی روح سے یہ فتوا دیتے ہیں کہ جہری نمازوں میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھی جائے مگر درائل وزنی پڑنے والوں کے اور اسی طرح سے رقول جبین کرنا رقو جاتے ہوئے روکتے ہوئے یہ اور دو رقتوں کے بعد درمیانے کے سہس سے اٹھتے ہوئے یہ اہم سنت ہے اور ازر و ثواب ہے سنت مصطفیٰ ہے مگر صرف ان کی بنیاد پر تو کسی کو چھوڑ دینا وہ کبھی ہمارا امام نہ ہو سکے اور اگر اسمبلی میں حلف اٹھا دستخط لے کر آئیں ان سے اس اسمبلی سے اسلامی قانون کے نپوج کا سوال کرے تو تب اس کا جرم اسے احساس ہی نہیں جڑایا جاتا ہے کہ مول صاحب کیا کر کے آئے اس اسمبلی سے اسلام کو نافذ کرواتے جن کے قانون کو نافذ کرنے والا بھگوان داس ہے اور کبھی کارلیل ہے اور کبھی منڈن ہے یہ ان کا حال ہے کہ اتنی بڑی عبادت جس کے لیے انبیاء علی السلام اسلام آئمہ بنائے گئے اپنے وقت میں وہ عبادت انبیاء کے مشن اور منصب کا سب سے بڑا نشان ایک کافر کو سپرد کیا جاتا ہے ایسا بھی گیم تو دنیا میں ہوگا کہ اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہ کھلیں اللہ کے لیے ان فتروں سے بچ جائیں جو ہر آمدنی اور خاص کو گھیر رہے ہیں اور یہ فصر الخب کی وجہ سے خباست کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قرآن و سنت سے جڑنے کا وقت ہے یہ صرف احداث بدعات کی وجہ سے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو یا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم ہو میرے جیسا جب آپ کو دین کے نام کو پر کوئی نئی بات دے جو آپ نے پہلے نہیں سنی اور آپ کو دین معلوم نہ ہو تو ولہ اسے کبھی نہ چھوڑے جب تک کہ وہ اس کی دلیل لگے اور اگر دلیل نہیں دیتا اور اس کے پاس کچھ بھی اس کا نہیں ہے اور وہ قرآن و سنت کے مخالف ایک بات کو دین کہتا ہے تو اسے چھوڑ دینا فرق ہے اس واسطے کہ ہم اپنا دین بچانے کے لیے خون پسکم و سب سے پہلے مکلف کیے گئے کہ میں بچ جاؤں آگ سے اور میرے اہل بچ جائیں مجھے بعد میں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سننے میں سے ہاتھ بات کو ایمان بنانے اور پروند کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آمی. آج بعض نما اس لیے ہو گیا کہ میرے پاس فوٹو نہیں تھی آپ کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ فوٹو کاپی آپ میں سے سب کے سامنے ہوگی تو یہ درس ہی کی شکل ہے کیونکہ درس اور ہے اور بعض اور ہے اس کو بعض میں اس لیے منتقل کیا کہ جب سامنے کتاب نہ ہو تو سب کی توجہ درس کی طرح قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ تعلیم کے لیے ہے اور اعتقاد علمات کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہے یہ کلاس اس واسطے آئے گا ان شاء اللہ آپ کے پاس ہوگی آپ کے سامنے ہوگی اور درج کی شکل میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ چلایا جائے